ابو عبداللہ سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ عما سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے ان دونوں یعنی حلال و حرام کے درمیان کچھ امور کچھ چیزیں مشتبہ ہیں شک والی ہیں جن کی حلت و حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے بس جو شخص اس قسم کی غیر واضح اشیاء یعنی جو واضح نہ ہو اس سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو شخص اس قسم کے امور اس طرح کے کاموں کو اختیار کرنے لگی وہ حرام میں پڑ جائے گا جیسا کہ کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچے خبردار ہر بادشاہ کی چراگاہ اور اللہ تعالیٰ کی, سے مراد اس کی حرام کردہ ٹکڑا ہے خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 52 اور 2051 صحیح مسلم حدیث نمبر 1599 ظاہراً ان سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کی حلت و حرمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نس یا مسلمانوں کے اجما سے واضح طور پر ثابت ہے مشتبہات سے مراد وہ امور اور وہ اشیاء ہیں وہ چیزیں ہیں جن کی حلت و حرمت کے دلائل واضح نہ ہوں بلکہ بعض دلائل میں ان کی حلت کا اشارہ ہو اور بعض سے ان کی حرمت معلوم ہوتی ہو وجوہ اشتباح یعنی شک کی وجوہات نمبر ایک اختلاف علماء کیونکہ تحقیق یا ترجیح دلائل میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف بازشیا قابل ترک اور مین وجہ لائق اخذ ہوں مثلا ایک چیز پہل نظر میں دیکھنے میں اچھی لگتی ہو لیکن اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جو فتنے یا جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس پر نظر جائے تو اس کو ترک کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو جیسے عورتوں کا بار بار قبرستان جانا اب قبرستان جانا اللہ نے مردوں کو خاص طور سے حکم دیا ہے کہ وہ قبرستان جایا کرے تاکہ انہیں موت کی یاد آئے لیکن اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں قبرستان جائیں ایک طرف جہاں ان کے بداقیدگی میں پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے وہیں بہت سی بہنیں ہماری نرم دل کی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہیں وہ چیخ پکار کرنے لگے تو ان وجوہات سے اس کو چھوڑ دینا بہتر معلوم ہوتا ہے اشتباہ یعنی شک پیدا ہو جیسے کسی نے اپنا شکاری کتا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا لیکن بعد میں اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شریک ہو گیا نمبر چار دلائل میں تعارض نمبر پانچ یا اس سے مراد مباح یا مکروح یا ان اشیاء کا کثرت سے استعمال ہے علماء کا قول ہے کہ مباح اشیاء کا زیادہ استعمال مکروح کے ارتکاب کا پیش خیمہ ہے یعنی ہر معاملے میں اگر جواز کی تلاش میں پڑے گا افضل کو چھوڑ کر تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ مکروحات میں پڑ جائے گا اور مکروح اشیاء کا عام استعمال حرام کے ارتکاب کا باعث بنتا ہے کئی چیزیں جو مکروح ہیں آدمی اس کو استعمال کرنے لگتا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ ان سے قریب کی حرام چیزوں میں شامل ہو کر دھیرے دھیرے پوری طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امور سے بچا جائے اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنی دینی حالت کو شرعی مذمت سے اور اپنی عزت کو لوگوں کے تن سے محفوظ کر لیا کیونکہ اگر حرام اشیاء سے بچ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا اور ایسا کرنے کی وجہ سے دوسرے اس پر تنا نہیں کریں گے اللہ کے یہاں وہ محفوظ ہو جائے گا اور اس کی جنت محفوظ ہو جائے گی عذاب قبر سے وہ محفوظ ہو جائے گا لیکن جو شخص غیر واضح چیزوں کو مشکوک چیزوں کو یعنی غیر واضح امور کو اختیار کرے ان کا ارتکاب کرے اس عمل کو کرتا رہے اس چیز کو کھاتا رہے تو اس سے اس میں دینی تصاہل آ جاتا ہے یعنی دین کے بارے میں وہ دھیرے دھیرے یہ سوچنے لگتا ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں بلو موم حرام کے ارتکاب کی جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے پہلے چھوٹا گناہ کیا اس سے پہلے مقرور کیا پھر بڑے بڑے گناہوں کی طاقت بھی اپنے اندر کو محسوس کرتا ہے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے آئیے اس کی تشریف مکمل طور سے سمجھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ شرعی طور پر جو چیزیں حلال یا حرام ہیں ان کا حکم بالکل واضح ہے اور ان کے لیے کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت و حرمت کی سراحت نہیں ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اصول بیان فرمایا کہ جس چیز کی حلت و حرمت واضح نہ ہو اس سے اجتناب کرو اس سے بچ جانا ہی ہے پرہیز نہ کرے تو اندیشہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ حرام بھی استعمال کرے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول مبارک تھا کہ آپ اشیاء سے خوب احتیاط فرماتے آپ کو اگر یوں ہی کہیں سے کوئی کھجور مل جاتی تو محض اس خوف سے نہ کھاتے کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جا رہے تھے راستے میں کھجور پڑی ملی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی آپ نے ان کے منہ میں انگولی ڈال کر کھجور نکال دی کہ کہیں یہ صدقہ کی نہ ہو جو کہ میرے اور میرے آل کے لیے حلال نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دس سو انہتر اس سے امت کو مشتبہ امور سے بچنے کی ہدایت فرمائی کہ اس سے انسان کا دین اور عزت دونوں محفوظ رہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک چرواہے کی مثال دے کر واضح فرمائی جو بادشاہ کی مقرر کردہ چراغاہ کے ارد گرد جانوروں کو چرائے تو ممکن ہے سلطنتی چراگاہ کے اندر جا کر داخل ہو جائیں جس سے بادشاہ خفا ہو اور اسے سزا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بادشاہ کی کچھ مقرر کردہ حدود ہوتے ہیں جنہیں توڑنے اور ان سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ حدود ہیں اس کی حدود اس کی حرام کردہ تجاوز کا متعلق فرمایا کہ اس کا خاص خیال رکھا کرو سائے جسم کا دار و مدار دل پر ہے دل کا بگاڑ پورے جسم کا بگاڑ اور دل کی اصلاح سے پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے دل کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے نور سے منور فرما صحیح بخاری حدیث نمبر چھ تین سو سولہ صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو ترسٹھ دل انسانی افکار و خیالات جذبات و احساسات اور تمام جسمانی حرکات و سکنات کا مرکز و محور ہے پہلے دل میں کوئی ارادہ یا خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے بعد انسان اسے عملی جامع پہناتا ہے اس لیے دل کی اصلاح بدن کے اصلاح سے مقدم ہے کیونکہ بدن دل کا تابع ہے ہے پیش نظر حدیث میں یہی کی گئی ہے کہ احکام دین کی وجہ آوری میں دین پر عمل کرنے میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے تقوی اسی چیز اس کا نام ہے کہ انسان حرام مکروحات کے ساتھ ساتھ ایسی مباح چیزوں کو بھی ترک کر دے جن میں کراہت ڈرنے کا حق ہے نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمیزی حدیث نمبر پچیس سو اٹھارہ جو باتیں شک میں ڈالیں انہیں چھوڑ دو اور جو شک میں نہ ڈالیں انہیں اختیار کرو اور ایک اور موقع پر آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا صحیح مسلم حدیث سو چونسٹھ اصل تقویٰ یہاں ہوتا ہے ہونا اصل تقوی یہاں ہوتا ہے چونکہ پورے جسم کا دار مدار دل پر ہے اس لیے اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے یا مصرف القروب شرف قروب بنا رہتا مقلب سبتوں کے لیے ہماری اصلاح فرما دے ہمارے دلوں میں اخلاص نصیب فرما ہمیں قرآن و سنت پر صحابہ اہل بیت کے منہج پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے ہماری بیوقوفیوں کو ہماری جہارتوں کو ہماری کمزوریوں کو اے اللہ دور کر دے اس کو نیکیوں سے بدل دے آمین